جناؤ آخرت سے دنا کی زندگ پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کچھ جی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہے